بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و, و نسلم وََََََََََسى عالا رسولىم تمہید حمد و سلاد کے بعد مجددین اسلام کے ایک درخشندہ جوہر اور علماء و مشائق آصر کے ایک آبدار گوہر کا ارشاد ہے کہ تبليغ دین کی ضرورت کے متعلق مختصر طور پر چند آیات و احادیث لکھ کر پیش کروں چونکہ مجھ جیسے سیاح کار کے لیے ایسے ہی حضرات کی رضا و خوش ندی وسیلہ نجات اور کفارۂ سیاحت ہو سکتی ہے اس لیے اس اجالۂ نافع کو خدمت میں پیش کرتے ہوئے ہر اسلامی مدرسہ اسلامی انجمن اسلامی اسکول اور ہر اسلامی طاقت بلکہ ہر مسلمان سے گزارش ہے کہ اس وقت دین کا انحطاط جس قدر روز افزو ہے دین کے اوپر جس طرح کفار کی طرف سے نہیں خود مسلمانوں کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں فرائض و واجبات پر عمل عام مسلمانوں سے نہیں بلکہ خاص اور اخص الخواص مسلمانوں سے متروک ہوتا جا رہا ہے نماز روزہ کے چھوڑ دینے کا کیا ذکر جبکہ لاکھوں آدمی کھلے ہوئے شرک و کفر میں مبتلا ہیں اور غضب یہ ہے کہ ان کو شرک و کفر نہیں سمجھتے محرمات اور فسق و فجور کا شیوع جس قدر صاف اور واضح طریق سے بڑھتا جا رہا ہے اور دین کے ساتھ لاپرواہی بلکہ استخفاف و استہزاء جتنا عام ہوتا جا رہا ہے وہ کسی فرد بشر سے مخفی نہیں اسی وجہ سے خاص علماء بلکہ عام علماء میں بھی لوگوں سے یکسوئی اور وحشت بڑھتی جا رہی ہے جس کا لازمی اثر یہ ہو رہا ہے کہ دین اور دینیات سے اجنبیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے عوام اپنے کو معذور کہتے ہیں کہ ان کو بتلانے والا کوئی نہیں اور علماء اپنے کو معذور سمجھتے ہیں کہ ان کی سننے والا کوئی نہیں لیکن خدائے قدوس کے یہاں نہ عوام کا یہ ازر کافی ہے کہ کسی نے بتلایا نہیں اس لیے کہ دینی امور کا معلوم کرنا تحقیق کرنا ہر شخص کا اپنا فرض ہے قانون سے ناواقفیت کا عذر کسی حکومت میں بھی معتبر نہیں احکم الحاکمین کے یہاں یہ پوچھ عذر کیسے چل سکتا ہے یہ تو عذر گناہ بدتر از گناہ کا مزداق ہے اسی طرح نا علماء کے لیے یہ جواب موزوں ہے کہ کوئی سننے والا نہیں جن اسلاف کی نیابت کے آپ حضرات دعوے دار ہیں انہوں نے کیا کچھ تبلیغ کی خاطر برداشت نہیں فرمایا کیا پتھر نہیں کھائے گالیاں نہیں کھائیں مصیبتیں نہیں جیلیں لیکن ہر نوع کی تکالیف برداشت فرمانے کے بعد اپنی تبلیغی ذمہ داریوں کا احساس فرما کر لوگوں تک دین پہنچایا ہر سخت سے سخت مزاحمت کے باوجود نہایت شفقت سے اسلام و احکام اسلام کی اشاعت کی عام طور پر مسلمانوں نے تبلیغ کو علماء کے ساتھ مخصوص سمجھ رکھا ہے حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ ہر وہ شخص جس کے سامنے کوئی منکر ہو رہا ہو اور وہ اس کے روکنے پر قادر ہو یا اس کے روکنے کے اسباب پیدا کر سکتا ہو اس کے ذمے واجب ہے کہ اس کو روکے اگر بالفرض محال مان بھی لیا جاوے کہ علماء کا کام ہے تب بھی جب وہ اپنی کوتاہی سے یا کسی مجبوری سے اس حق کو پورا نہیں کر رہے ہیں یا ان سے پورا نہیں ہو رہا ہے تو ضروری ہے کہ ہر شخص کے ذمے یہ فریضہ عائد ہو قرآن و حادیث میں جس قدر اہتمام سے تبلیغ اور امر و نہیں عن المنکر کو ارشاد فرمایا گیا ہے وہ ان آیات و حادیث سے ظاہر ہے جو آئندہ فصلوں میں آ رہی ہیں ایسی حالت میں صرف علماء کے ذمے رکھ کر یا ان کی کوتاہی بتا کر کوئی شخص بری و ذمہ نہیں ہو سکتا اس لیے میری علی العموم درخواست ہے کہ ہر مسلمان کو اس وقت تبلیغ میں کچھ نہ کچھ حصہ لینا چاہیے اور جس قدر وقت بھی دین کی تبلیغ اور حفاظت میں خرچ کر سکتا ہو کرنا چاہیے فارسی شعر یہ بھی معلوم کر لینا ضروری ہے کہ تبلیغ کے لیے یا امر بالمعروف و نہیں عن المنکر کے لیے پورا کامل و مکمل عالم ہونا ضروری نہیں ہر وہ شخص جو کوئی مسئلہ جانتا ہو اس کو دوسروں تک پہنچائے جب اس کے سامنے کوئی ناجائز امر کیا جا رہا ہو وہ اس کے روکنے پر قادر ہو تو اس کا روکنا اس پر واجب ہے اس رسالے میں مختصر طور پر سات فصل فصلیں ذکر کی ہیں و کلّم اشد اللہ الہ اللہ فروکوات